مدنی پھولوں میں جو تحریر ہے وہ کیا ہے کہ سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں ان اللہ دونوں طریقوں سے پڑھیں گے حرکات تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستالیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں پریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم نون زبر زبر ز لبر ل اس کی آپ کو زبردست انداز میں اچھی مشق ہو جائے گی اور اگر آپ نے اسے پر پڑھ ڈالا تو یہ تو غلط ہو جائے گا جیسا اگر کوئی پڑھ دے صدقہ کا تو یہ تو یہ تو دال نہ ہوا بلکہ بودھ ہو گیا تو اسی لیے دال کو باریک پڑھنا ہے صدقہ کو یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حمزہ کے نیچے یا بھی بنا ہوا ہے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 جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئی یہ سب غلط انداز ہیں حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینا قرار قلب و سینا فیض گنجینا صاحب محتر پسینہ باعث سکینا فرمایا اے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ للہ کہ لیا کرو جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کمن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے پرانے پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق پرانے پاک سیکھنے کے لیے حاصل کرنے کے نہیں فکر مدینہ کی پانے کے نہیں سورت الملک ملک کی تلاوت سننے کے تلاوت مدرمہ الحمد اللہ رب والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد امواٹ فارد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلط و سلام عالی قیا رسول اللہ عالی رسول و علی یا حبیب اللہ حبیب اللہ سلط و سلام علیہ نبی اللہ علی کوا یا نور اللہ نور میٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا آٹھواں سلسلہ آپ ملازہ فرما رہے ہیں الحمدللہ عزوجل ہم نے چند ابتدائی قواعد اور تختیوں کو پڑھا ہے آج انشاءاللہ تبارک پر تعالی ہمارا سبق شروع ہوتا ہے آپ بھی اپنے مدنی قاعدے اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے اور صفحہ نمبر دس کھول لیجئے اگر آپ کے پاس بڑی سائز کا مدنی قاعدہ ہے تو آپ صفحہ نمبر دس کھولیے اور عضرت یہ جو چھوٹا مدنی قاعدہ ہے اس میں کون سا صفحہ نمبر ہے صفحہ, صفحہ, نمبر دس دس صفحہ, نمبر صفحہ نمبر دس صفحہ نمبر دس کھول لیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی صفحہ نمبر دس آج تشیف لیں اور الحمدللہ ہم نے اس سبق کی پانچ سطرے پڑھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے آئیے اس سے پہلے کچھ مدنی پھول ہم دوہراتے ہیں یہ ارشاد فرمائیے کہ تنوین کس سے کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں سبحان لگے گا ماشاء اللہ جی ارشاد فرمائیے کہ حرکات کسے کہتے ہیں زب زیب اور پیش کو حرکات کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اچھا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حرکات کو کتنا کھینچیں گے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جٹا دیے معروف پڑیں گے سبحان اللہ کہتے ہیں سہال ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ تو آئیے اب ان اللہ تبارک پتہ لہٰ جو اس سبق نمبر چھ کا بقیہ حصہ ہے اسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ رحیم امید ہے مدری چینل کے ناظرین بھی قاعدہ لے کر یہاں اسکرین کے آگے بیٹھ چکے ہوں گے آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر سبق پڑھیے ان شاء اللہ تبارک و قرآن مجید فرقان حمید آپ کا درست ہو جائے گا اور بے شمار برکتیں انشاء اللہ زبجل ملیں گی آپ بھی مل کر پڑھئے بسم اللہ عر الرحمان عز رحیم حمزہ حا زبر حا ها دو زبر دن ضا دو زبر دن ميم زبر را زبر را دو زبر دن عين زبر عين زبر میم زبر ماں آبر ما ما لن لام دو زبر لن آما, لن آما, لن آما لن ہا پیشہ پیش دال دو زبردن دا زبر دو دو اب دیکھیں یہاں پہ یا ساتھ میں لکھا ہوا ہے اس یا کو ہم نے نہیں پڑھنا جس طرح انگریزی کے اندر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 زب سین زبر مسا دال دو زیر دن مسا دن سا زبر سا سا کے اندر سٹی نہ نکلے سا زبر سا مدری چینل کے ناظرین بھی اس کی مشق کیجئے کہ سا کے اندر سٹی نہیں نکلے گی سبر سا نیم زبر نون دون سما نین تین زبر سا خاں زبر خاں س خوزیر وا پیش, پیش لام زبر لا لام دو زیر ون لن لن لن فا زیر فی, فی, فی حم زن آئ پیش او آپ اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی آئن کی مشک فرمائیں آئین پیش او نون پیش نو اڑ عنوقن عنوقن عنوقن عنوقن نون زبر نو فا زبر فا, فا, فا نف رو پیش رون نفا رواد زبر زبر صو یہاں پہ موٹا ہے یہ بتائیے کہ صاد کون سا حرف ہے حروف سبحان اللہ لگے نہیں صاد حروف مست میں سے ہے صاد زبر سو صا نیم زبرما سوما دال دو پیش دن سو غین وبر و زب دو, دو با غین اور باد اس لفظ کے پہلے دونوں حرف یہ پر ہیں یعنی موٹھے پڑے جائیں گے حروف مستالیہ میں سے کس میں سے ہیں مستلیہ میں سے امید ہے کہ ہمارے وزنی چینل کے ناظرین نے بھی حروف مستالیہ یاد کر لیا ہوں گے انشاءاللہ شاء تو ان دونوں حروف کو موٹا پڑھیں گے پر یہ غضابن بل لام زبر لا آئی زیر آئی لائی لائی با دو پیش بن لائی بنائی حمزہ پیش اوزا زال پیشو ازو ن دو پش ن ادو نن کاش ب جو آخری اس کی سطر ہے آخری اس کی لائن ہے اس کے اندر چار اب حروف آ گئے اب یہ لفظ ہے یہ چار حروف پر مشتمل ہے آئیے اس کی ہجے کرتے ہیں دال زبر دا ربر ریم زبر جا تا دو زبر تن دال تا دو زبر تن آئنبر لام تا رو زبر خو تین تین زبر سا زبر فا س فا را ر سفرا سفرا تا دو زرتن تا دو زرتن سفرتن سفرا تن را را زبر را پشتن تا دو پشتن شجرتن قف زب تا پبر اب دیکھیے اس میں حروف کاف میں سے ہے اور یہ جو را ہم نے پڑھا اس پر کیا ہے زبر ہے کیا ہے اس کو کس طرح پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اب یہ پر پور روف ہے اس کے بیچ میں تا ہے اس کو باریک پڑھنا ہے اس کی مشق کیجیے کا دوستان اللہ ماشاء اللہ آج آپ نے سبق بڑے اچھے انداز کے ساتھ پڑھا امید ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس سبق کے اندر شامل ہوئے ہوں گے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ہماری چھ تختیاں چھ اسباق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں میٹھے میٹھے اسکائیں بھائیوں کچھ وقفہ آپ کو دیا جاتا ہے آپ آپس میں ایک دوسرے کو سنا دیجیے مدری چینل کے ناظرین بھی آپس میں ایک دوسرے کو سبق سنا ہے گرگن دن علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹھے بیٹھے اس ٹائم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے دوسرے سلسلے بھی امید ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اس سلسلے کو دیکھنے کی دعوت بھی عام کیجیے مدرسۃ المدینہ کہ دیکھیے مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے اسلامی بھائی کے لیے پسند کرتا ہے اگر آپ اس سلسلے کو پابندی کے ساتھ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آپ کا قرآن مجید فرقان حمید درست ہو رہا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کی بھرپور طور پر دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دیں کہ جو وقت مقررہ پر مدنی چینل پر یہ سلسلہ آتا ہے اسے یہ بھی دیکھیں اور اس کے فیوز و برکات سے سمجھے کہ متمد ہوں فائدہ مند ہوں تو so انشاءاللہ شاء اللہ اس کی دعوت عام کریں گے نہیں? انشاءاللہ دل دل انشاءاللہ حلي000 آئندہ سبق ہم اگلے سلسلے میں انشاءاللہ شاء پڑھیں گے اب ان شاء اللہ در دل دل سے فیضان سنت ہوگا حبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلين صحیح، صحیح. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلاه وسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك حبيب الله و علیکہ یا نبی اللہ وعلا و یا نور اللہ نبئی تو سن تلکا میٹھے میٹھے اسکامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ درس سنیے کہ لا پروائی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے اپنے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک بار درو شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قید ازر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے سلو حبیب الحبیب اللہ تعالی اللہ محمد صل اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے سنگ بھائیوں الحمد للہجل ہمارا درس کا سلسلہ جاری تھا اور ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید بارہ نمبر ستائیس صورت الزاریات کی آیت نمبر پچپن ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان اور سمجھاؤ کے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے شیخت علیہ سنت مزید آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اگر ہماری بات کوئی نہیں مانتا پھر بھی انشاءاللہ شاء ہمیں نکی کی دعوت دینے کا ثواب مل جائے گا چنانچہ حجت الاسلام اضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمۃ اللہ الرماتے ہیں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 اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کوئی نمازوں اور سنتوں و گرا پر چل پڑا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا جیسا کہ رحمت عالم نور مجسم شاہب بنی آدم رسول مختصم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشادِ معظم ہے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو تیرے ذریعے سے ہدایت فرما دے تو تیرے لیے تمام روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ رحیم پڑھ کر اسے کھا لیا بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہ کیا آلو. یہ منظر دیکھ کر مجوسی یعنی آتش پرست بے ساختہ پکار اٹھے دین اسلام حق ہے اللہ اللہ اللہ اللہ استعمال بھائیوں معلوم ہوا کہ کھانے یا پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے جہاں آخرت کا عظیم ثواب ہے وہیں دنیا میں بھی اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی مضر یعنی نقصان دہ اجزاء شامل ہوں, ہوں بھی تو وہ ان نقصان نہیں کریں گے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پر زہر اثر نہ کرنے کا یہ واقعہ دیگر کتب میں کچھ الفاظ کے فرق سے بھی کے ساتھ بھی ملتا ہے یہ, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ بار یہ کرامت ظاہر ہوئی ہو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مقام حیرا میں جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے عرض کیا یادی ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں یہ اجمی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں لہٰذا محتاط رہیے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاو میں دیکھ لوں کہ اجمیوں کا زہر کیسا ہوتا ہے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا الحمدللہ للہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بار بال برابر بھی ضرور یعنی نقصان نہ پہنچا اور قلبی کی روایت میں یہ ہے کہ ایک عیسائی پادری جس کا نام عبد المسیح تھا ایک ایسا زہر لے کر آیا کہ اس کے کھا سے ایک گھنٹے کے بعد موت یقینی ہوتی ہے آپ رضی اللہ تعالی نے اس سے زہر مانگ کر اس کے سامنے ہی بسم اللہ پہا اور زہر کھاوے یہ منظر دیکھ کر عبد المسیح نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم انتہائی حیرت نک بات ہے کہ اتنا خطرناک زہر کھا کر بھی زندہ ہے اب بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے ورنہ ان کی فتح یقینی ہے یہ واقعہ امیر الن حضرت سیدنا ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ہوا اللہ زوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مفصرت بھائیوں دیکھا آپ نے سیدنا خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ زوجل کا کتنا خاص کرم تھا اور یقیناً بی اللہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کرامت کی بے شمار اقسام ہیں جن میں سے ایک قسم مہلکات یعنی حلاق کردینے والی اشیاء کا اثر نہ کرنا بھی ہے اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ پر بھی زہر وغیرہ اثر نہ کرنے کے واقعات منقول ہیں چنانچہ ایک بدعقیدہ بادشاہ نے اے خدا رسیدہ وضل رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کو بمہ رفقہ گرفتار کر لیا اور کہا کہ کرامت دکھاؤ ورنہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے گا آپ رحمت اللہ تعالی نے اونٹ کی مینگنوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کو اٹھا لاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ہیں جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالی سونے کے ٹکڑے تھے پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور اوندا کر کے بادشاہ کو دیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور ادھا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک بھی کترا پانی نہیں گرا یہ دو کرامتیں دیکھ کر عقیدہ بادشاہ کہنے لگا یہ سب نظر بندی اور جادو ہے پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو بزرگ رحمت اللہ تعالی اور ان کے رفقا آگ میں کود پڑے ساتھ میں چھوٹے سے شہزادے کو بھی لیتے گئے بادشاہ اپنے بچے کو آگ میں گرتے دیکھ کر اس کے فراق میں بے چین ہو گیا کچھ دیر کے بعد نن شہزادے کو اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیا گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا بادشاہ نے پوچھا تم کہاں چلے گئے تھے اس نے کہا میں ایک باغ میں تھا یہ دیکھ کر ظالم و بد عقیدہ بادشاہ کے درباری کہنے لگے اس کام کی کوئی حقیقت نہیں یہ جادو ہے بادشاہ نے کہا اگر تم یہ زہر کا پیارا پی لو تو میں تمہیں سچا مان لوں گا ان بزر رحمۃ اللہ تعالی نے بار بار زہر کا پیالہ پیا ہر مرتبہ زہر کے اثر سے ان بزر رحمت اللہ تعالی کے فقط کپڑے پھٹتے رہے مگر ان کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیری غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے, کے محول میں کے مدری ماحول میں کثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں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 سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدری نامہ پور کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور امام کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا ہر اس کا مدری ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ چینل کے ناظرین بھی آئیے ہمارے ساتھ مدنی مقصد کو دہرا لیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اپنے اسکلاح کی کوشش کے لیے مدنی نامات پر عمل ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں ہے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آئیے سورم ملک کی تلاوت سنتے ہیں بہ شیش ب الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفود الذي خلق السماوات ستاقا ما ترى في خلق الرحمن من التفاوت فارجع البصر هل ترى من الفتور ثم ازع البصر كوتين يطلب إليك البصر خاص حسين ولقد زيننا السماء ونزل. الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها, وجعلناها, وجعلناها رجوا للشياطين وأردنا لهم عذاب السعيد وللذين كبروا بربهم عذاب جهنم وبيت المصير إذا أولقوا فيها سمعوا يُورُ تَجَادُدَ مَكِيذٌ مِنَ, من الغَيِّ كُلَّمَا أُلْقِيَ قِيَاهَا فَأُنْزِلَ سَأَلَهُمْ خَسِرَتْهَا أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ السعيد أصحاب السعيد فاعترفوا بنا في ذنبه فسحطا لي أصحاب الذين لا يشعون ربهم بالغيب له المصر فأجروا كبيرين وأسروا قولهم أبجروا به إنه علي بذلك الدور ألا يعجب من خلق وهو اللقيق الخمير هو الذي جعل الارض الاولى فانشئ في مناكبها وكدوا من عسره اليهن المشور امنتم من في السماء ان يسب بكم الارض ان هي تهون ام من في السماء ان يرسل عليكم خاطبا فستعلمون كيف نزيل ولقد كذب الذين منه من قبلهم فكيف كان نزيل أولم يروا إلى طيب قوقهم صاد ويقبب ما يمعدهم إلا الرحبان إنه بكل شيش بصدير أما من هذا الذي وجواً دل لكم ينسركم من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 سبيا على سراط مستطين قل هو الذي آشاك وجعلنا سرطة والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرأتهم في الأرض وإليه تحشرون ويطيلون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم انما الذين يؤمنون بالله ورسله فلما راووا ثفتا سيئات الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به تطعموا قل ارايتم ان اهلكني الله وما من معيا او رحمن فمن يجير الكافرين من, من عذاب الالم قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ وَآمَنَّا بِهِ وَعَلَيْكَ وَسَكَلْنَا فَاسْبَعْ لَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْكُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ ضَورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ اللَّهُ عَبْرَى نَجْلَيْنِ صَدَقَ اللَّهُ عَوْلَى پڑی اللہ, اللہ حبی پورے ملک کے بعد اللہ رب العالمین کہنا یہ مستحب ہے تو آپ بھی اس کی عادت بنائیے اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس کی عادت بنائیں ان شاء اللہ تعالی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی اختتام پر دعا کر لیتے ہیں الحمد للہ رب العالمين وسلاۃ والسلام على سید المرسری یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ وسلم تعالیٰ علیہ وسلم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے آمین ہماری نے غلطی ہماری جو غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں اور ہمارے تمام گناوں کو معاف فرما دے یا اللہ میں پانچ, پانچوں نمازیں با تکبیر تقبیر اولا کے ساتھ سفی اول میں ادا کرنے والا بنا دے آمین آمین یا اللہ میں سچا پکا عرش رسول بنا دے آمین آمین والدین کا فرما بردار کر دے مولا کریم یا رحم الرحمی جتنے اس ٹائم بھائی یہاں پر حاضر ہیں جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں سب کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وساتے ہیں برکت نصیب فرما یا عوام سب کی جان مار عزت آبرو اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت سے شیخت دریکت سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ اللہ محمد الیہ صاحب اطار قادری رزوید احمد برکاتم اللہ کی حفاظت فرما ان کے کہے کے مطابق ہمیں مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما آمی آمی ان کے علم میں عمر میں عمل میں وسلاتے برکت نصیب فرماؤ یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما مار بار بار میٹھے مدینے کی بات حضری نصیب فرما میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبر خضرہ شہادت کی موت اطافرما جنت البقیمت پر نصیب فرما جنت الفردوس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ گی